میں حضران تم God رسول کری اور مینشی تو نرجی مل ہم ونف ہی ونف سی بسملہ ان تو بتم بل یتوبون من سو اب یتوب بون علیہم و کام ہوتی تین یار ملو ن سی آ حَتَّى إِذَا حَاضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كفار پولا اکا آئے تد نال ہوم رن علی موتے پارے سورہ نسا دیا دو آیا کریمات تلاوت کیتیاں گئیاں ہیں گئی دو آیات کریمات دے اندر اللہ تبا راکا وسالا نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے دی توبہ ہے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے دی توبہ نہیں یہ توبہ اللہ تعالی کا بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم اللہ و راکا فرماتے فرمے او ہل مو مینو نال اللہ گم توفلے اے ایمان والے ہو سب دے سب اللہ تعالی دے ہاں اللہ تعالی دے پاس توبہ کرو شاید کہ ہی تھی و فلاح حاصل کرو ایک مقام پہ اللہ تعالی فرمانے نے رو و تو مو إِلَيْهِ یو متا ہاس نن ایلا آج فرمایا رب تالا کولو اس تک پار کرو اپنیاں لگدا گناہ گناواں بخشش طلب کرو رب تالا کے پاس توبہ کرو ایک مقام سے اللہ تالا فرم یا ہلا دیدا آم نو تو لو ہی تو اے ایمان والوں اخلاص والی توبہ کرو صحیح مسلم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اگر دن یا موزہ نہیں رضی اللہ ہو عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَا سو توبو بو اللہ ہی رو لو وَأَسْتَغْفِرُهُ میرا تا مر را فرمایا لوگوں انسانوں رب تعالی دے ہاں رب تعالی دے پاس توبہ کرو رب تالا کو اپنی خطاو لگدشا گناواں بخش تلب کرو رسول اللہ, اللہ سلوسم فرما دینے میں ایک دن, دن, دن در رب تالا کو سو دفاع تعبہ کرنا اسے گفار کرنا رسول اللہ صلی ہو علیہ وسلم سید الاولین والآخرین افضل افزل والمرسلین اس کے باوجود ایک دن در سو دفعہ توبہ کرتے ہیں سو دفعہ استغفار گفار کر کرتے کہ سانو تے پھر بہت زیادہ توبہ تے استغفار کرنا چاہیے اسی بالکل غافل ہوئے پائے اے توبہ تے استغفار دا حکم اس امت نئی پہلیا امتوں بھی انہوں نے انبیاء کرام ارہے مسلح تو توبہ کی تلقین کردے رہے حکم سو وعدہ انہوں نے دینا خود الا نبی و سلا و سلام اپنی قوم آد نخاطم کر کے فرما دے ویا قو می سیرو تم تو سما کم مد رو رو یام خوم ولا وی فرمایا اے میری قوم رب تالا کو اس دیکفار کرو تے رب تالا کولو توبہ کرو اللہ تعالیٰ تڈے موسلا دار بارش برسا دیں گے تے تو قوت دے اندر اضافہ کروا دیں گے تو روحانی بھی تمہوں فائدہ پہنچے گا تے مادی بھی تنو فائدہ پہنچے گا سال الا نبی نا والے سلا تو اپنی قوم سمود نو مخاطب کر کے فرما دے ہوتا ہے مارا کم فی فستا روح فم تو ای کری بو فرمایا میری قوم سفار کروبا کرو رب تالا قریب ہے تو موجود سفار تو توبہ نبول فرمائے گا تو جان ہو جس چیز دا اللہ تعالی حکم دے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے د فرض ہو ہے، واجب ہو جی لازمی تے ضروری ہو ہے۔ ہاں اللہ تعالی رسول اللہ, اللہ سلم امت نو گنجائش دے دین گنجائش ہونا واسطے رہے ورنہ گنجائش ختم اللہ تعالیٰ فرما نے وبا کا نالے مو مین والا مو مینا تین ادا کا ذلا ہوا رسول ہوا ہو گلو بین امریک اللہ تعالی اللہ تعالیٰ رسولو پیغمبر صلی اللہ ہو فیصلہ فرما دین کسی ایمان والے تے ایمان والی آگے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اختیار ہوئے کے میں کم کرا کہ نہ اور سوچنا شروع کر دط او اللہ تعالی دا حکم تے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی تعمیل کرے رسو ہی فربایا ایمان والے جدو اللہ تعالی دی طرف دعوت دی جی رسول اللہ, اللہ سلسل کی طرف دعوت کی جاتی ہے کہ انہوں دے درمیان او فیصلہ فرمان سے انہوں حکم سنا نا کہ او پھر کی کہ سمینا سن لیا وا نہ اطاعت کر لئی تعمیل کر لی آتے کہ سنا گے سوچا گے مولوی جی دعا کرتے رکھتے ایسے طریقہ ہے چلتا اللہ تعالی دا حکم رسول اللہ وسلم دا حکم سنتے بھی وہ جو نہیں دیکھتے تو رسول اللہ وسلم دا حکم ہوالی دا حکم ہو تو شہری ثابت سابت ہے واجب ہونا سابت ہے لازمی ہونا تے ضروری ہونا ہونا ثابت ہوتا ہے ہاں اللہ تعالی گنجائش دے دن. رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم گنجائش دے دن. تے پھر گنجائش رہے کی ورنہ گنجائش خطر کچھ لوگ نے دے بنا رکھے فر اللہ تعالی دا حکم ہو او تے فرد. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہو بے. تے او سنت ایس باس ات رسول اللہ, اللہ سلاحم کے مقام گرا دتا مقام جڑا وہ کٹ کر لیا رسول اللہ, اللہ سلم دے حکم نو اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں سمجھا یہ کہہ رہا کہ سنت جی رسول اللہ صلاحسل اللہ کا حکم اللہ دا حکم سمجھے تو پھر کیوں کہ اللہ کا حکم فرض ہے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم علیہسلم حکم بھی وہ تو فردیت سابت ہوے یہ آند ہے جی سونا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہسل حکم کو اللہ کا حکم تو نانا انہیں سمجھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رسولو پیغمبر نے کھے سمجھا رسولو پیغمبر دے تنہا اُن دا کلام او نا دا حکم او اللہ تعالی دا حکم ہو اللہ تعالی دی طرف وحی ہوا دے رسول بننے جو اللہ تعالی دے حکم دی نفی کر دی رسول اللہ صلی اللہ صلاح حکم کہہ کہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نموبت انکار ہی کر گیا جب انکار نہیں کردا پھر داواں ڈول تو ضرور ہوگا سمے مرد مبتلا ہو گیا تو ہوں یہ اپنے آپ کہہ لو ہے جی میں ایلے حدیث ہاں میں سنت ہاں یہ ہوں ایلے حدیث ایلے سنت کس طرح رہ گیا تو رسول اللہ صلاح علیہ وسلم کا حکم دا حکم ہو, اللہ تعالی دا ہو تو شاید ہی فرزیت سابت ہونی ہے ہاں اللہ تعالیٰ گنجائش دے دین رسول اللہ صلاح گنجائش دے دیں پھر فرضیت ثابت نہیں ہونا فرویت سابت ہو پرانے مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَا امور اندر اپنی خواہش نل بولتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ دی طرف وی ہوں پھر بولتے ایک مقام پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اللہ تعالی فرمند نے انہوں نے واضح کر دو کہ میں صرف اور صرف وہی اتباع اتباہ کرنا وا وی کے علاوہ ہوئے کا میں اتباع نہیں کرنا حسر اہل علم جان دے نے الا ما ایک کلمہ حزر کلمہ قصر جو نفی تے اسے سے سلام نہ دے دے نے او اے اینا ما نہ دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتباع او وحدہ دے اندر محصور تے مقصور کر رہے نے کہ وہی ہی دا اتباع کرنا ماں تے وحدہ علاوہ ہور کسے شے دا اتباع نہیں کردا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباہ قرآن مجید کا کرتے سنتے سنت تو حریف کا اتباہ کرتے سن دونوں چیزہ پھر بنیاں نا ورنہ اے کسر اے صحیح بنتا ہی نہیں تو ضمن بات آ گئی اصل گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ دا حکم دیتا ہے اے توبہ کرنا اے انسان داستے لازمی ہے ضروری ہے فرض ہے کہ جے توبہ نہ کرے کہ مجرے میں گنا گار تار کے فرض ہے کہ فریضہ سی ایک او ادا نہیں کر رہا ہے پھر دیکھو اے انسان اپنا فریضہ ادا کرے گا توبہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ معاف کر دیں گے رسول اللہ, اللہ سلام سل فرما نے اتا ہیں دے, دے مال کا نا قابل ہاں کہ توبہ تو پہلے جہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں جنہیں جنہیں توبہ ان ختم کر دئیے مٹا دیئے تو اے فریضہ اپنا ادا کر رہا ہے دیکھو اللہ تعالی کا انعام تضل یہ دے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا ماب و آدھے لو سا نات و کامایا جڑے ایمان لیا کر لئی نام مال کی پابندی کرتے رہ اللہ تعالی اریا نیکیاں دے اندر تبدیل کرتے دے. کتنا انعام کے فضل و کرم کہ برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے صحیح مسلم دے اندر ہے کہ اللہ تعالی انسان تے اپنے بندے دی توبہ ات بہت ہی زیادہ خوش ای خوش ہوتے نے ایسے خوش ہوتے نے کہ اے خوش اخلاق انسان بھی نہیں ہوتا کہ اندر سفر کر رہا سی سواری اور گمب ہو گئی سامان بھی اسے لدیا گمب ہو گیا تلاش کردہ رہا ملی کو نہیں تھک کے اک کے کسی جگہ سے لےٹ گیا کہ میں نیند کرنا پھر سواری لب لا لاگا رسول اللہ صلی اللہ سلح صدم پرمند نے اٹھیا سواری پاس کھڑی سامان بھی سارا صحیح سلامت جی اوپر ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جناسان خوش ہوندہ ہے اللہ تعالی بندے تو دے نالوں میں بہت خوش ہوندہ ہے اے بھی نام ہو گیا تو توبہ اے آدمی کرے تو کما ہکو جس طرح تعبہ کر حق ہے توبہ جہی ہے رنگ لیا فائدہ بھی او پہچد کہ توبہ زبانی کلامی کر لے اتو اتو ہی تحبہ کرنے پہلے جس جگہ تھی اس جگہ تس تو مس نہیں ہوں پیا کہ زبانی کہی جائے میری توبہ میری توبہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں تو اے چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ توبہ دے داستے کچھ چیزاں ضروری نے وہ اگر توبہ دے اندر ہون تے فیر اور توبہ وہ گی تے قابل قبول یہ جے چیزاں نہیں تے توبہ نہیں تے جے ہے بھی تے قابل قبول نہیں اللہ تعالی نے پہلی چیز اے بیان فرمائی ات باتوں للا جی نہ یار بالو نہ برائی تے گناہ کر دینے جہالت دی حالت ہے جہالت دی حالت چلو گناہ ہو گیا نہ فربانی ہو گئی اللہ تعالی ہوں یہ توبہ کرتے ہیں انہوں کی توبہ ہے جے نافرمانی نہ ہے کی جہالت دی حالت چ نہیں کی گنا کیا جہالتوں بغیر ہی قرانے مزید ایت دس دیے بھی وہ دی توبہ ہے جب وہ دی ہے ہی نہیں تو ہن قابل تے بعد کا مسئلہ ہو گئے تو سی پہلے تعبا ہی ہے اتبا تو لا جی نہ یار مالو نہ جہالت دی حالت ان کی انتی ہے جہالت دی حالت ہے کہ آدمی اپنی خواہش تے اپنی چاہت تو مغلوب ہو گئے تے خواہش چاہت تو مغلوب ہو کے نا فربانی کر دے دوسری صورت جہالت بھی اور ہوتی ہے کہ آدمی غزب آ گیا گسا ادو امتحا درجے کا چڑھ گیا گزب کے غصے تو مغلوب ہو کے اللہ تعالی نا فربانی کر دے رسول اللہ کی اللہ ناقربانی اے جہالت دی حالت ہے تو خواہش تے چاہ تو مغلوب ہو کے گناہ ہو گیا رزب تسے تو مغلوب ہو کے گناہ ہو گیا پھر وہ تعبہ کردہ کہ توبہ ہے کہ جاہش چاہ تو بھی مغلوب نہیں رزب گسے تو بھی مغلوب نہیں اونی گناہ کری ج جس طرح دکانوں سے بیٹھے کارخانے فیکٹری بیٹھے تے آرام نالی کوئی مغلوب نہیں او خواہش تو نہ وہ چاہت تو مغلوب ہوتے نہیں نہ گسا کو چڑھیا ہوتا ہے گسے تو مغلوب گزم تو بھی نہیں ہوں گا کھائی جہ جہ جے گنا ہوں کلام دا مفہوم نکلتا جی ہے بے انہوں کی توبہ ہے ہی نہیں انہوں نے توبہ کرنی نہیں جب انہیں اس پاسے توجہ ہی نہیں وہ تو آرام نی جائے نہیں انہوں نے تعبا انہیں کرنی کری تو پہلی چیز یہ گنا فربانی جیڑی سرگرد ہوئی ہے وہ خواہش تو مغلوب ہو کے چاہ تو مغلوب ہو کے یا گزب کے غصے تو مغلوب ہو کے کر بیٹھے تعبہ کر لو تو تعبہ ہو جائے گی دوسری چیز جہی تعبہ کے واسطے ضروری ہے انل مان یا کہ جہری غلطی کر بیٹھے جہا گناہ وہ کر بیٹھے ادو تو بعد آ جائے تابا یتوب توبا یہ رجوع رجوع کرنا وہ جس گلتی ارتکاب کر بیٹھے گلتی تو رجوع کرے ادوے تو بعد آئے جے باہر ادو تو, تو عوضہ نہیں تو لوگوں دے سامنے کہ میری توبہ میری توبا تو کری جانا اے یہ رجو یہ کوئی نہیں اطلاع لمبا سیا نہیں آیا اے دی توبہ بھی کوئی کہ توبہ والا معنی سے مفہوم ہی اے دی توبہ کے اندر نہیں پایا جاتا تیسری چیز توبہ کے واسطے جہی ضروری ہے وہ یہ تراف بل بار سیا کہ جہ گاہ کی گلتی جیڑی کی وہ تراف اس من کہ جی او منگا ہی نہیں آتا چلو تھی آ میں توبہ کر لینا میں معافی مانگ رہی ہوں منگا نہیں اے بھی توبہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے انداز بندہ گنا کرے گنا اعتراف کرے توبہ کرے جا تو قبول کر لے جی اعتراف ہی نہیں پھر توبہ وہ دی کر دوں گی پھر وہ آدم آداد ابی یہ ناواں سلا تو وسلام کو لغذ سے خطا ہو گئی اللہ تعالی نے توجہ دلائی فورن فرمانے ربا نو ظلم سوسا نا و علم تغر ہم ننا من لا یا یاد لا سدے کو سادے نفسر زیادتی ہو گئی ہے اگر معاف نہ بخشیا ساری حالت رحم نہ فرمایا خسارہ اٹھان والے شامل ہو جائے گئی خطا ہو گئی اعتراف کر لیا فورن ربنا کا ضلع سلام توبہ سال تو اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی فتل کم روبے ہی کالے با تین ایک مقام ترمایا چوتھی چیز جڑی توبہ دے واسطے ضروری وہ ندامت گنا جڑا ہو گیا گلتی جہی ہوگی نادم ہوگے، تے نادم ہو شرمسار میرے کولو یہ گناہ نہیں ہونا چاہتا کیوں میرے ہو گیا جدامت نہیں وہ گناہ بھی کرد نا فرمانی بھی کردے فخر بھی وہ دے دے کری ہے، کوئی نادم نہیں دوست احباب دے اندر بیٹھ کے فخر یا پیا وہ کارنامہ سمجھنا اپنا وہ جڑا گنا تو،, تو ندامت یہ تعبا یہ توبہ کھا دیے تو ندامت آل لمبا سیا اپنی ماہ سجت وہ نادم گئے کتنی چیزاں ہو گئی ہیں جہیا توبہ واسطے ضروری کوئی توجہ ہے چار جار چیزاں سن ہو پنوی چیز ازم الا ترک قل ماہ فل مست تقبل پکا ارادہ کرے کہ آئندہ واسطے تو میں نافرمانی کرنی مردے دم تک گنا قریب نہیں جانا اے پکا عظم تے ارادہ پختا کرے تے پھر ہو دی توبہ ہوں چٹی چیز کہ اللہ تعالی کو معافی طلب کرے زبان دے معافی بھی منگے جان لا مین معاف کر دے مینو بخش دے میری توبہ اور زبان دے نال بھی توبہ کرے کنیا چیزاں ہو گئی ستویں چیز للہیت لو توبہ کر رہا ہے مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے کہ اللہ تعالیٰ میرے تے خوش ہو جائے وہ توبہ اس واسطے نہ کردہ ہو گئے میں اپنے گاہک جہاں نو قابو کر لگا یا اپنے جال اچانا سمجھے بڑا پارسا کے تعبا استغبار دن رات کردہ رہتا ہے سام نہیں دانا گاہک نو فسا واسطے توبہ تعبا استغبار پہ کردا اے اخلاص نہیں اخلاص ہوئے گا تو پھر توبہ ہو نہیں اللہ تعالی نے فرمایا تو بو اے تو رسول اللہ, اللہ سلا فرما دل آ مانو بنیاد املک وہ نیتان نیت اخلاص ہے کہ جے اخلاص نہیں نیت نہیں لیکی نہیں عمل وہ ہے ہی نہیں اگ قابل قبول ہونا کے بعد دی بات ہے اخلاق پیدا کرے اپنے اندر رسول اللہ صلاح فرمان ہے سوا رے کم و ام وا رم ولا کی جن زورو الا کلو الى کم و آم الٰ اللہ تعالی دی نگاہ نظر تڑیاں شکل سورتوں اتنے نہیں اللہ تعالیٰ دی نگاہ تظر تالاں بھی نہیں وڈا کی جان زورو الا کلو بے کم و آ مار الا تعالیٰ دی نگاہ دے نظر وہ تمل اتنے کہ عمل نیک کر رہے ہو کہ عمل بد کر رہے ہو عمل کر رہے ہو تو دل, دل دی کیفیت کی اخلاس سے لا ہیت دل, دل, دل تقویٰ ہے کہ نہیں ہے تو اخلاص ہوئے تو پھر بات بندی نماز روزہ حج ہے صدقہ ہے خیرات کوئی نیکمے اخلاس لاہر وہ امل ہودم والے ہی سلا تو اسلام دے دو بیٹیا نے اللہ دی کی راہ چ مال خرچ کیتا قرب حاصل کرنے ایک تقوا تخلاس نہیں سی قبول ہو گیا دوسرے تکوا تخلاس نہیں سی قبول نہ ہوا اُنہ حسد کھا گیا دشمن بن گیا کہنے لگا سو لا دینا سو لا لینا بعض سب بالوں لاہو کہنے لگا پائی میں قتل کر دینا وہ کہا میرا کٹور تیرے وچ نہیں. نہیں تیرے وچ نہیں قبول نہیں ہوا میرا ہم دشمن بن گیا تو الرز اخلاس لاہبہ بھی ضروری ہے اے دے بغیر وہ صوبہ جیڑی ہے وہ قبول کتنیاں چیزاں ہو گئی سخت اے توبہ دے واسطے چیزاں جہاں نے اے ضروری نازگی اٹھویں چیز جہی توبہ دے واسطے ضروری وہ توبہ دا جڑا وقت شریعت ہے شریعت نے مقرر ہے کیا وقت دے اندر اندر توبہ کرے جی وہ وقت گزر جائے گے تو پھر یہ توبہ لگے کربہ کو وقت توبہ کا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخ مالو تو مالم تت لوڑے شم سو من مغر بے ہا صحیح مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالی بدے کی توبہ قبول کر لیں گے جتنی دیر تک سورج مغرب والے پاسوں تلو نہیں ہوں مگر والے پاسو ہونے تو پہلے پہلے او توبہ پھر توبہ ہو دی ہے ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان یاد سو تو یاداہ اہار وب سو تو یادہو بنہار لا مئی لو آئی شم سو میرے اللہ تعالی رات نو اپنا ہاتھ تے فراخ کر دنے, کہ دنے جنہ کو غلطی ہوئی وہ توبہ کر لے دنے, دنے اپنا ہاتھ تے فراخ کر دینا رات جنہ کو گنا ہوئے وہ توبہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سلسلہ دروازہ توبہ کا خولا ر سورج مغرب والے پاس تلو ہونے تک تو اس وقت کرے توبہ سورج مغرب پاس تلو ہو گیا تے دیکھ لیا نے ہن لگا بھی میں ایمان لے آیا میں توبہ کر نیکی واسطے کمر بستا پیا ہوں کہ کوئی نیکی او ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ تعالی نے فرمایا یوم ما باہر کا یا لم تک آن سب لو او کا ثبت فی ایمان فیمان رب تالا دیا بعض نشانیاں جد آ جان گیا کسی او دا ایمان تے او دا عمل او دی نیکی فائدہ نہیں دے گی ہاں پہلے اگر ایمان لیا نیکیاں کرد رہا پھر ان فائدہ پہنچے گا وہ نشانی دیکھ کے ایمان لیا نیکی کر لگے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں وہ بعد نشانیاں کہڑی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی تو شم سی نے مگر بے ہاں دوسری چیز وقت دے اندر جی شامل ہے وہ موت آن تو پہلے پہلے غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے قریب ہی توبہ کرے وہ ہن لمبا نہل دے, دے چلو مرن لگا تو لاگا اس طرح اگر کرے گا تو توبہ بھی کوئی اللہ تعالی فرما دے توبہ تو لاہ بالو دی توبہ کوئی نہیں جہ گاہ کرتے رہتے ہر تا ہا را ہا دل ماؤ جسلے ما سامنے آ جی یقین ہو جائیں کہ میں بچنا نہیں گیار ہو گیا توب تو میری ہوں توبا اس ویسے توبہ کردہ اللہ تعالی توبہ ہے شرک اتنے بے دیدی بئی بانی مر جی توبہ کوئی نہیں ول یافار ہوں مرن کے بعد برزخ ہے چرزخ تے آخرت نو جا کے توبہ کرے کوئی تو نہیں تو موت تو پہلے پہلے کرے پرانے مجھ اچھے ہستا آدرا کا کو تو لا الا آمنت بنو و آنا من تو آمنس بھی بنو اس را ونا و کدی تا قبلو <tickle> او سمندر دے اندر غرق ہو رہا ڈب لے گیا میں ایمان لے آیا اللہ تعالی دے کوئی الہ و دہبد نہیں جیسے بنی اسرائیل موسا علیہ ہی سلا تو سلام تم دی ایمان لیا میں ایمان لے آیا مسلم ہو گیا ہوں کلو پڑھ دیں پیا ایمان پہ لیا مرد نہ پیا ان یہ ایمان پریے کا کلما فائدہ دیں گے نہ الہ تعالی نے کی فرمایا کلما پڑھنا ایمان لے لیا پہلے نہ فرمانی کردار رہساد برباد کیا ہے سی مقصد ہے تیرا ہون ایمان کلمہ کچھ فائدہ نہیں تی پہنچان لگا دوسرے مقام اللہ تعالی نے فرمایا وہ اس وی روح وبے گئی تے قیامت, ہو یوم و نار و وردل اے قیامت نو اپنی قوم دے اگے اگے ہو گئے گاتی یہ دے پچھے پچے لیڈر ہے نا جی حکمران کہ اگے اگے ہوئے گا کتنے اندایا جہانم کے ایمان لیا مرن لگا ایمان نے او دی توبہ نے کو فائدہ پہنچایا کلو نے فائدہ پہنچایا تو اس موت دا وقت آن تو پہلے پہلے وہ توبہ کرے سورج تو پہلے, پہلے توبہ کرے تو پھر دی توبہ جڑی ہے جیڑی تعبا فائدہ پہنچائے گی اگر وہ موت آ گئی ہے یا سورج وہ مغرب والے لو پہ ہوا ہن توبہ او دا توبہ دا کوئی فائدہ نہیں یہ اٹھ چیزاں توبہ کے ضروری لازمی نے یہ توبہ دے اندر چیزاں موجود ہون دی توبہ ہونے اسے مفید قابل قبول ہے فائدہ پہنچائے گی کہ اٹھ چیزاں توبہ ہے نہیں کوئی نہیں یا اکثر ہے توبا کل ادم ہے وہ سمجھو ہے ہی قابل قبول اے کی ہونا ہے پر اے اٹھ چیزاں ضروری ادو نے توبہ واسطے دا تعلق حقوق ایسی گلتی ادرد ہو گئی ایسا گناہ سرد ہو گیا جا تعالی کے حقوق کے تعلق سے نماز نہیں سی پڑھتا یہ غلطی ہو گئی زکات نہیں دینا پیا روزے رمضان نہیں رکھے بیت اللہ دا ح نہیں ہوتا جہیا ہوکو کُلہ کو سرد ہو جے گناہ ایسا ہے جدا تعلق حقوق دے نال بھی ہے کہ کسے بندے دا مال کھدا ہے یا کسی ظلم کسے سے کیتا ہے، ماریا کو زیادتی عوضے عوضے تے کیتی ہے پھر نال نامی چیز بھی ایک ضروری ہے کہ او دا مالی حق ہے جہا واپس کرے او دے کو ڈال معافی بھی منگے راضی کرے اس بندے نو بھی راضی کرے پھر جے راضی نہ کرے گا معافی نہ منگے گا تو قیامت نو جا کے دینا پائے گا او دا حق ادا کرنا پائے گا جی اے حق ادا نہ کر سکے وہ گنا فیری کے جمے جڑے نے ڈال دیتے جان گے تو نامی چیز اے بھی ضروری ہے تو توبہ کے واسطے یہ مختصر چیزاں جڑی لازمی سے ضروری نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی طرف دلائی اللہ تعالیٰ توفیقان سلح سنتوں نو اسمجھیے اور صحیح معنیا بے عمل پیدا ہو گئی جہ دوست بزرگ بائی بہتر ماوا بیمار نے اللہ تعالی اُنہ نو شفایت کامل جڑے سا دے دوست بزرگ پھائی دشمنانے اسلام دے ناز بار سرک پہکار نے اللہ تعالیٰ انہوں نے خاص و خاص مدد فرمائے تو انہوں نے کامیابت کام رہاں بنائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ناز اس ملک دے اندر تے پوری دنیا دے اندر اسلام دا بھول بھالا فرمائے بے کتاب و حکمت قرآن و سنن دا نظام رائے فرمائے و آخر ادا وانان الحمد کے سرائے علیہ نظر کمزور ہے او وعلیکم السلام دار محترم ہاسد عبد المن پوری صاحب ابھی محترم جناب صورت میں کلمہ گو کے خلاف جہاز کیا ہے کیا پاکستان کی فوج اور حکمران کی سلمان ہے یا نہیں جناب قرآن اور سمندر کی جوشی نے اور جلائے جنہوں کا موضوع ہے انہوں کو لو میرا تو موضوع ہے ہاں کوئی پاؤں بڑا